اور ان جیسی نہ ہو جو اللہ کو بھول بیٹھے تو اللہ نے انہیں بلا میں ڈالا کہ اپ انجان یاد نہ رہے وہی فاسک ہیں